چار دیواری ہے غزل کی اس چار دیواری کو توڑنا مجھے بے مانی بات نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لائلہ مزرو <سؤال> ضرور, یعنی ضرور آنا چاہیے اس میں فرحاد اور شیریں ضرور آنا چاہیے گلب بلبل ضرور آنا چاہیے شم و پروانا ضرور آنا چاہیے اب ان کے اندر اگر شاعر کے پاس کہنے کے لیے کچھ بات ہو تو کوئی نئی بات پہ اگر آپ جانتے ہیں اقبال نے بھی اپنی غزلوں میں غزل ہی کے لوازمہ فارسی غزل کے لوازمات استعمال لیکن اکثر جگہ اس نے ان کو نئے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 شیری موضوع کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کسی سطح سے بلند ہو کوئی بات کہنی پڑتی ہے شیری موضوع کے لیے موضوع کی پابندی لگانا تو شاید مشکل بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ روزمرہ کی چیزیں بھی بہت سی ایسی ہیں جن کے بارے میں اب تک شیئر نہیں کہے, گئے اور کہے جا سکتے ہیں لیکن یہ بھی درست ہے بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف انسان جذباتی طور پر ریئیکٹ نہیں کرتا یعنی اس کا جو رد عمل ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا عقلی ہو سکتا ہے یا اس کی افادی پہلو کی طرف بیشتر توجہ ہو سکتی ہے ان چیزوں کی تو ان کو شعر کا موضوع بنانا آ, یہ تو میں نہیں کہتا کہ آ, بنانا جائز نہیں بلکہ شاید مشکل ہی ہوتا ہو اگر جذباتی رد عمل احساساتی رد عمل یا اس حد تک ذہنی رد عمل ہو سکتا ہو جو شعر کے اندر کھپایا جا سکتا ہے تو پھر شاید جائز ہے کہ ہر موضوع کو لکھا جائے لیکن ساتھ ہی ہر زبان کا مزاج ہوتا ہے نفر میں تو مثلا ہم اگر مکالمہ بیان کریں گے تو ہم غیر زبانوں کے الفاظ بھی جو ہمارے کردار بول سکتے ہیں یہ بول رہے ہیں ہمارے تصور میں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن شعروں میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے شاعر انگریزی کے الفاظ لا رہے ہیں اور بلا وجہ لا رہے ہیں یہ کہنا بھی شاید ان کو نصیحت کرنا مشکل ہو کہ بھائی جہاں آپ کو اردو کا لفظ سوچتا ہو وہاں اردو ضرور ڈالیے شاید ان کو اردو کا وہ لفظ ان کے ذہن میں وہ معنی کے سائے نہیں رکھتا جو ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تو نظم خود ہر نظم خود ہی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے کہ آیا اس میں جو زبان استعمال کی گئی یا جو ڈکشن استعمال کی گئی وہ اس کے لیے مناسب تھی یا نہیں ان خیالات کے بارے کے بعد تو آپ نے جو سوال اٹھایا تھا اقتضا کا کہ میں نے دور حاضر کی جو غزلیں دیکھی ہیں تو یہ محسوس کیا میں نے کہ اس میں اقتضا ہے تو اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات سیکھے اور اس سلسلے میں ایک چیز اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے جسمانی تکلیف مطلب میرے پیر میں چیز سبھر رہی ہے تو میرے جذبات کو تو ٹھیک پہنچ رہی کسی کی صورت کی تکلیف جسمانی اور جسمانی خوشی بھی ہوتی اچھا کھانا کھانے کے بعد تو خوشی اور راحت جسمانی بھی ہوتی ہے اور ایک روحانی بھی ہوتی ہے تو کیا یہ جو ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ ہر ہر چیز کو ہی شیر میں مبدل کیا جائے تو ظاہر ہے کہ انسان اگر خلاق ہے اور زبان پر اس سے دوسرے کہہ سکتا ہے کہ کڈنی کی تکلیف کو بھی بیان کر سکتا ہے میرا مقصد اس سے نہیں لیکن ہے حقیقت دیکھیے تو یہ ذہن یا روح کی خوشی اور روح غم اور دکھ کی چیزیں شاعری اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جسم میں آپ کے تکلیف آتی ہے تو وہ بھی شیر تمازو تو موجود بنا سکتے ہیں یا بنا لیں اس کو شیک کہہ سکتے ہیں لیکن ہے نہیں ہاں یہ میں متفق ہوں آپ سے کیونکہ شاعر کو ایک میرے نزدیک ایک قسم کی رسالت ملتی ہے اس کی کہتے نہیں رسالت حالت اس رسالت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے ذاتی غم اور اپنی ذاتی مسرت ہی میں مطلع نہ رہے رہ سکتا ہے لیکن اپنے رسک پہ رہ سکتا ہے اس کے بعد وہ خود اگر صفر ہو کے رہ جائے اور اس کو خود اپنے آپ ہی کو الزام دینا چاہیے لیکن رہنا مناسب نہیں ہے شاعر وہی قابل قدر ہے جو دور تک دیکھ سکتا جس ہو, خالت خالت جو کا جو ہو جس کا دائرہ جو اس کے گرد جذبات کا دائرہ بنتا ہے وہ وسیع تر ہوتا چلا جائے وہی شاعر ہے اور وہ اور فاصلوں کو گھیرے میں لیتا چلا جائے لیکن جس کا دائرہ होता है بنتا اور وہی گم ہو جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی مقیت ہوتا ہے اور وہ ہم سب کے لیے بہت اچھی آپ نے محسوس کی ہے میں اس بات سے ذاتی زندگی کے متعلق में چاہوں گا کہ تو آپ نے وہاں ایرانی ادب کا بھی مطالعہ کیا ہوگا بہت زیادہ اور ظاہر ہے کہ ایسے ہی آپ کے پاس یہ سبف رہا ہے تو وہاں جو اس وقت جدید ایرانی ادب ہے اور جو ہمارے ہاں جو اس وقت جدید اردو ادب ہے اس میں کوئی معاونص آپ محسوس کرتے ہیں شکی طور پہ بات کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ہم اپنی جدید ادب کے لیے بڑی حد تک انگریزی ادب کے مطالعے کے معملوں میں کسی طرح ایرانی فرانسیسی ادب کے محتاج رہے ہیں. اثرات کے محتاج رہے ہیں. اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ انگریزی اور فرانسیسی ادب بھی ایک دوسرے پہ ہمیشہ اثر ڈالتے رہتے ہیں تو لہٰذا ایک عجیب اتفاق کی بات ہے اب دوبارہ آ کر ہمارے ادبی سکھ کے ڈانڈے ملنے لگے ہیں ایران کے ساتھ ایک زمانہ تھا جب ہم فارسی براہ راست فخص تھے اور اس کا اثر لیتے تھے اور ہماری غزل پوری کی پوری اس رنگ میں ڈھل گئی تھی اور بیچ میں ایک زمانہ آیا جب ہمارے تعلقات ایران سے مضبوط نہیں رہے تھے اور ہم اپنے رستے پہ چل پڑے وہ اپنے رستے پہ چل پڑے لیکن اب بھی ایک ایسا زمانہ آیا ہے عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جس زمانے میں میرا جی یا میں جدید شاعری کے نام سے تجربات کر رہے تھے اسی زمانے میں قریب قریب یا کچھ اس کے بعد نیما یوشیج ایران میں یہ تجربہ کروا تھا جو حش ہمارا شروع شروع میں ہوا وہی اس بے چار نیم چیز کا ہوا وہی گالیاں اس نے کھائیں وہی اس, کے اس, کے مخالفت مخالفت کی اس, کے اس کی مخالفت ہوئی جیسے یہاں ہمارے ہاں ہوئی تو لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہمارے ملک میں ایک خاصا بڑا گروہ شاعروں کو پیدا ہو گیا ہے جو اپنے ذہن کی آزادی اسی صورت میں فاصل ہے اسی طرح وہاں بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے اور اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں میں نے صرف تقریبی بات اس وقت کر سکتا ہوں لیکن تفصیل میں جانا چاہیں تو آپ کو بعض شاعر ایسے ملیں گے جو ہمارے شاعروں کے بہت ہی قریب ہیں مثال کے طور پہ اب نادر نادر پور زندہ شاعر ہے لیکن اس نے ایسے اسی میں ایسے اس کی شاعری عناصر ہیں جو کہیں تو آپ کو اختر شیرانی کی یاد دلاتے ہیں کہیں آپ کو فیض کی یاد دلاتے ہیں کہیں شاید آپ کو میری بعض مابرا کی ابتدائی نظموں کی, کی, کی, کی یاد دلائیں یعنی ان کا پرتو ایک نظر حالانکہ وہ مجھ سے متاثر نہیں ہوا فیض سے نہیں ہوا اختر سے نہیں ہوا، شاید ہمارا نام بھی نہیں سنا ہوگا لیکن وہ اثرات جیسے خاموش طریقے سے آ, ہم ہماری طرف آئے اس کی طرف بھی آئے ہیں لیکن بعض ایسے شاعر ہیں جیسے ید اللہ ہے نصرۃ اللہ مانی اسماعیل شارودی نیم آزاد یہ جو شاعر ہیں یہ اے, ہمارے اور جدید تر شاعر جو نوجوان یہاں ہمارے ہاں لکھ رہے ہیں انہی کا رنگ ان میں بھی نظر آتا ہے بڑی حد تک ابا اب سب افراد ہیں اور اپنے اپنا فلوب رکھتے ہیں اپنا فکر رکھتے ہیں اپنے رد عمل رکھتے ہیں جذباتی رد عمل لیکن آپ کو امیجری میں اور بعض کاریگری کے طریقوں میں آپ کو یکسانی نظرات آئی سمائی میں اور آپ نے جو کچھ نظموں کے تجزیے بھی کیے ہیں وہ ارادہ آپ کا ہے جو ان کی جدید شاعری پہ کتاب لکھے میں نے کوئی اسی جدید نظمیں بائیس جدید شاعروں کی اسی نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے شاعرانہ نثر میں نظم کرنا تو غلط بات ہے چاہیے یعنی ضروری ہے نظم منظوم اور نثر منصور بہرحال اس میں کوشش یہ کی ہے کہ ان کی امیجری اور ان کی اشتعار ان کی تشریحات قائم رہیں اور ان کا مطلب بھی ایک حد تک ہو جائے یہی میکسیمم ترجمہ آدمی کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے تو وہ کتاب اب کہیں کبھی تھک جائے تو تھک جائے ابھی میں نے زیادہ کوشش تو نہیں کی اس کو چھپوانے کی لگا اگر تھک جائے تو شاید ہمارے پڑھنے والوں کے کو بہت مفید لذت اور حاصل ہوگی جو ویسے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اب جدید فارسی براہ راست بہت کم لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں اور کچھ کتابیں بھی شاید وہاں سے باقاعدہ نہیں آ جا سکتی تو لہٰذا شاید یہ ایک ذریعہ ہو ایرانی موجودہ ایرانی ذہن کے ساتھ قرب حاصل کرنے آپ نے کوئی چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے تو آپ کو نہیں سنائے نئی نظمیں آپ کو ایک نظم ہے ایک من ہے اے سمندر اے سمندر, سمندر پیکرے شب جسم کا آوازیں رگوں میں دوڑتا پھرتا لہو پتھروں پر سے گزرتے رقت اور میں مرتے درختوں میں, سنتا رہا. ان درختوں میں میرا ایک ہاتھ ایسے رفتہ کے سینے پہ ہے جسے گل جاتے ہیں دوسرا ایک شہر آئندہ میں ہے جو آئے راہ شہر جس میں آرزو کی میں اونڈیلی جائے گی زندگی سے رنگ کھیلا جائے گا شام کی ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختہ شب کی تک کی باہوں پر رواں سمندر آنے والے دن کو یہ تشویش ہے رات کا کابوس جو دن کے نکلتے ہی ہوا ہو جائے گا کون دے گا اس سے جو لیدا سوالوں کا جواب कि کی نوک کن پھولوں کا دانا دانا تیرے آنکھوں ہم نے کترا کترا نہیں کہا آج سے پچاس سال پہلے سے کترا کترا سمندر میں گنوں گا دانا دانا تیرے آنکھوں سکتی کے دان جن میں ایک ذخیر بے حتی رات استاح کے غراتے رہے غمزدہ لمحات کے ترسے ہوئے کتوں کی نظریں چاند پر پڑتی رہیں ان کی او او چاند تک لپتی رہی سمندر میں جنوں گا دانا دانا تیرے آنسو جن میں آنے والا جشن وصل نا آسودہ ہے واحد. واحد. جن میں فردائے عروسی کے لیے ایک کرنوں کے ہار چہرے آئندہ کی روحے بے زمان سنتی رہی میں ہی دوں گا جس میں دعوت اس طرح تیری نہروں کے سوا کس اے سمندر ابر کے اور آ کے کوہنا دیری نئے امید پر اڑتے ہوئے دور سے لائے ہیں کیسی داست بارش شہر آئندہ کے دستوں پا کے رنگ جیسے جا دینے پہ سب آمادہ ہوں و پا میں جا جاگے راگ کے مانند میں بھی دستو پا نے سمندر کل کے جشن نو کی موج شہر آئندہ کی دینائی کی حد تک آ گئی اب گھروں سے جن میں راندا روز شب کی چار دیواری نہیں مرد و زن نکلیں گے ہاتھوں میں اٹھائے برگ بار جن کو چو لینے سے لوٹ آئے گی رو گرداں بہار شکریہ بھائی بہت